وعلى لوگوں کو معلوم ہے کہ دو ہفتے سے لگاتار صحابہ کرام کے فضائل و مناقب پر ہماری گفتگو چل رہی ہے آج کی نشش تیسری نشش ہے جس میں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اللہ بیان کیے جائیں گے صحابہ کرام کے مقام مرتبے کا جاننا یہ ہماری ایمان کا جدھ اور حصہ ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے دین کی نشر و شاعت ہوئی اللہ رب نے پہ نبی کی صحبت کے لیے صحاب کرام کو منتخب کیا اور ان کے فضائل المنق بھی اللہ رب العالمین نے نہ صرف پرانی مجید میں بلکہ سابقہ اس تمام آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان کیے ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے صحابہ کرام کے فضائل مناقب کا جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور مت مسلم اسی ڈگل پر اسی نہج پر چل رہی ہے یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے سرفر قسم کے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام مرتبے کا خیال نہ رکھا اور اس طریقے سے ان پر ان کی توہین کی ان کی شام میں گستاخیاں کی لیکن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے ہر زمانے میں الحمدللہ للہ کھڑے ہوئے محدثین کھڑے ہوئے اور صاحب کرام کے خزان و منعقد پر بے شمار کتابیں تشریف کی گئیں اور پرانے کریم اور احادیث ہمارے لیے کافی ہے ان کے مقام مرتبے کو جاننے کے لیے قیامت تک جب تک دین باقی رہے گا اس وقت تک قرآن باقی رہے گا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں باقی رہیں گی اور قرآن و حدیث میں وافر پھر تعداد میں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع بھی کیا ہے صحابہ کرام کا ہر اہل ایمان کا دفاع کیا ہے انبیاء کرام کا دفاع کیا لہذا جہاں ان کے مناقب جاننا ہمارے ضروری ہے وہی ان کا دفاع کرنا بھی ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے ان تمام چیزوں پر آپ کے سامنے الحمد للہ گفتگو ہو رہی ہے اور جان پہچانی شخصیت معروف عالم الدین اور کاتی قلمکار فضل الشیخ ابو احمد کلیم الدین یوسف سرفی مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے کتاب و سنت سبب شاہین کے اخبال کی روشنی میں یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں اور شیخ ہمارے تشریف لا چکے ہیں اس لیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں خوش آمدید کرتے ہیں اور شیخ کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ شیخ اپنے موضوع اپنے موضوع کو ہمارے سامنے پیش کریں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں برکتہ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو الحمد اللہ امین محمد اجمائین اللہ بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت دل جلال کے لیے لائق وزیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل ان کا دفاع اس سلسلے میں دروس کا ایک سلسلہ جاری ہے جس میں ہم نے دو حصہ سنا یہ پہلے حصے میں صحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کنہیں کہا جائے گا اس کا کیا دابطہ ہے محدثین نے علماء نے اس کا کیا دابطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنایا ہے اس سلسلے میں بعض باتیں آئیں دوسرے درس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل قرآن مجید میں کیا ہیں اللہ رب العالمین نے کس اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت بیان کی ہے اس تعلق سے بھی بہت ساری باتیں آئی جن میں کئی آیتیں ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں خیر امت دنیا کے سب سے بہترین لوگوں کے طور پر ذکر کیا اور یقیناً اللہ رب العالمین جن کے تعلق سے خیر بہترین ہونے کی گواہی دے یقیناً رب کے گواہی کے بعد کسی اور کے گواہی کی حاجت نہیں رہ جاتی ہے اور پھر اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کہ وہ لوگ سب سے بہتر ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سب سے بہتر ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ رب العالمین مبمنوں سے راضی ہو گیا اور ایک جملہ یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں جتنے بھی مؤمنوں کا ذکر ہے جہاں جہاں پر یا یو اللہدین آیا یا مؤمنین آیا یا مؤمنون جو ایمان کا لفظ آیا ہے مؤمنوں کا لفظ ان تمام ایمان والوں سے سب سے پہلے مراد ان تمام ایمان والوں سے پہلے مراد جو ہیں وہ صحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمائین تمام لوگوں سے تو اللہ رب العالمین نے فتح کی عشا کے اندر کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ رب العالمین صحاب کرام سے راضی ہیں مؤمنوں سے راضی ہیں جبکہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلیحدیبیہ کے موقع سے بیات کر رہے تھے تحت شجرا کے شجرا کے نیچے جو صلیحدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا اس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور صاحب اکرام نبی اللہ علیہ اجمعین اس موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین رات اور پچھلی پچھلے درس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رضا کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اگر اللہ کسی سے راضی ہو جائے یہ اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی کتنی بڑی نعمت ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں جنت اگر کسی انسان کو مل جائے اس سے بھی اونچی نعمت اور اس سے بھی بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے جیسا کہ صحیح حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گی تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ تو لوگ کہیں گے کہ جنت اچھی لگی بہت تو نے انعام دیا اور بھی بہت ساری باتیں جنتی اللہ رب العالمین سے کہیں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا کیا میں تمہیں اس سے بڑا انعام اور اس سے اس سے بڑی نعمت نہ دے دوں تو جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اس جنت سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ آج کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا میں تم سے راضی ہو گیا تو اللہ کی جو رضا مندی ہے وہ جنت کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے اور یہ رضا مندی والی نعمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو ملی ہے جس کی سراحت قرآن مجید میں ہے اور اللہ رب کسی فاسق و فاجر سے راضی نہیں ہوتا اس کو پسند نہیں کرتا یقینا جن لوگوں سے راضی ہوا ہے وہ تقوا کے سب سے اعلی اور اونچے معیار پر رہے ہوں گے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے عرش جبریل کو بھیجا کہ آپ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک کے لوگوں تک پیغام پہنچا دیں کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر جان مال تمام چیزیں نچاور کیا ہے ارشاء اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے اور اللہ رب العالمین نیک سے راضی ہوتا ہے کبھی بھی فاسق و فاجر اور گناہ سے راضی نہیں ہوتا تو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی میں نے صحیح بخاری کی بھی روایت ہے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسبو اصحابی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو برا بھلا نہ کہو اور اس یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ دراصل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو سیف اللہ جن کا لقب تھا اللہ کی تلوار اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں ان کے درمیان اور حضرت عبد الرحمن ابن اوف جو سابقین اولین میں سے تھے بہت پہلے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا بالکل ابھی اسلام کا آغاز تھا اس کی ابتدا تھی اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ دونوں جلیل القدر صحابی میں کچھ کہا سنی ہو گئی کچھ ایسی بات ہو گئی جس پر ناراضگی کا اظہار ہوا کچھ الفاظ ایسے نکل آئے جو شان صحابہ کے منافی تھے صحیح نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ خالد تم حق پر ہو یا پھر عبد الرحمٰن تم حق پر ہو یہ بھی نہیں کہا کہ خالد تم گواہ پیش کرو یا عبدالرحمان تم گواہ پیش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا فیصلہ کیا دیکھو یہ میرے وہ صحابہ ہیں کہ اس وقت جس وقت تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ تھے جب حضرت خالد ابن والید رضی اللہ عنہ کو جو کہا کہ اگر تم لوگ اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو عبد الرحمن ابن آف اور ان جیسے دیگر صحابہ جو پہلے پہلے اسلام قبول کیے ہیں انہوں نے جو ایک مٹھی غلہ خرچ کیا ہوگا اس کے برابر تمہارے اہد پہاڑ کا پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا وہ برابری نہیں کر سکتا ہے تو شیخ الاسلام ابن تہمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی شہر کے اندر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خالد والید رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ایسی بات کیوں کہی تو شیخ الاسلام ابن تہمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ جس زمانے میں عبدالرحمٰن ابن آف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اس زمانے میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ابھی دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے جس زمانے میں عبد الرحمان ابن آف رضی اللہ عنہ اپنا مال اپنا سب کچھ اپنا تن بن دھن سب اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا رہے تھے اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے خیمے میں تھے اور ان لوگوں کے ساتھ تھے جو لوگ اسلام کے خلاف چڑھائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے یہ فرق تھا اس لیے جب صحابی صحابی کے درمیان یہ فرق ہو سکتا ہے کہ چند سال قبل جو اسلام لے آئے اللہ نے ان کو اتنی فضیلت دی اور چند سال بعد اسلام لے آئے دونوں صحابی ہیں لیکن جب دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے دونوں کی عظمتوں کے فضیلتوں کے درمیان تو پھر جو صحابی تو چھوڑ دیجئے بہت بعد کے لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا پتہ نہیں ہے ان کے اور صحابی کے درمیان کتنی دوری ہوگی اور کتنا فاصلہ ہوگی. تو اس لیے شیخ الاسلام نے تعمیر رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب ایک صحابی کو ایک صحابی کے خلاف زبان کھولنے یا ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر جو صحابی نہیں ہے ان کے نچلے درجے کے ہیں سوچے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تو صحاب اکرام کی فضیلتیں اس قدر ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی جنت میں جانے والی آیتیں ہیں اور جنت کے انعامات کے بیان کی آیتیں ان تمام آیتوں سے مراد بالاتفاق اتفاق سب سے پہلے وہ صحابہ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلاتے ہیں کیونکہ اگر وہ جنت کے نعمتوں کے حقدار وہ نہیں ہوں گے تو پھر اس دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو جنت کی ان نعمتوں کے حقدار ہوگی تو تمام آیتیں جو انعام کو بیان کرتی ہیں جنت کے اللہ رب اللہ کے دین کے دفاع کو بیان کرتی ہیں ایمان اور کا تذکرہ ہے ان تمام میں پہلے پہل مراد صاحب اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا یعنی ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے اور صحابہ کا دور ہے فی آم من الناس لوگ جہاد کریں گے غزبہ کریں گے تابی بھی ہوں گے صحابی بھی ہوں گے غزو کریں گے تو لوگ پوچھیں گے حلفی کو من را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں ہے حلفی کو من صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے لوگ جو تابعین ہوں گے یا تباہ تابعین ہوں گے وہ سوال کریں گے تابعین سوال کریں گے کہ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہو تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ہاں ہمارے درمیان ایک ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی یعنی وہ صحابی ہیں تو صرف صحابی کا وجود ہی ان لوگوں کی فتح کا سبب بنے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لهم نعم لهم اکرام کا صرف ایک صحابی کا وجود بھی مسلمانوں کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح کا سبب بنے گا تو آپ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کس قدر رکھی ہوگی کہ صرف ان کا وجود ہی اس قدر بابرکت تھا کہ دشمنوں سے مقابلے میں اگر وہ موجود رہتے تو فتح مل جاتی تو پھر ان کے کلام ان کے اقوال اور ان تمام چیزوں کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھ کر کے عمل کیا اگر کوئی انسان ویسے ہی صحابہ اکرام کے طور, طور طریقے کو اپنایا ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں اپنا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں کس قدر فضیلتیں عطا کرے گا اور اللہ رب العالمین کی مہربانیاں اس کے ساتھ کس قدر زیادہ ہوگی انسان کے تصور سے باہر ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی بردے بردے نیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے اور ہم لوگ بیٹھے بیٹھے رہتے تھے مسجد میں حتیٰ کے عیشہ کی نماز بھی ہو جائے جلس نہ العشاء لو جلسنا جلسنا ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم بیٹھے تاکہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں تو ساتھ میں ہم بیٹھ گئے علینا پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تشریف لائے نکلے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے چلے گئے تھے تو نکل کر کے آئے کہا معاذ نا تم لوگ ابھی تک یہی مسجد میں ہی موجود ہو تو ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ابھی تک ہم یہیں پر موجود ہیں ہم نے آپ کے ساتھ فلی نامہ اکل مغرب. مغرب کی نماز ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی پھر ہم نے آپس میں کہا کہ بیٹھیں گے عشا کا وقت آ جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے پھر ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن تم وہ اصب تم کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور تم لوگ درست کیوں کے پہنچے یعنی تمہاری رائے صحیح ہے تمہاری سوچ صحیح ہے اور تم لوگوں نے اچھا کام کیا مغرب پڑھ کر کے رک گئے تاکہ عشا کی نماز پڑھ کر کے جاؤ اور اس میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جیسا کہ کوئی انسان مسجد میں رکا رہتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو اس کا اس کی بھی الگ سے فضیلت احادیف کے اندر کافی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور کوئی اپنی مسلے پہ بیٹھ کر کے ذکر اذکار میں مشغول رہے حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آئے تو جب تک وہ اپنے مسلے میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ذکر ازگار میں مشغول رہتا ہے اور اس کے اس کے لیے دعائیں مقرر اور رحمت کرتے رہتے ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا ان نجوم امنت السما کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہے ان نجوم امنت السما ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک ستارے نکلنے ہیں تب تک آسمان ہے ایک دن ایسا آئے گا ستارے بینور کر دیے جائیں گے ختم ہو جائے گا آسمان لپیٹ لیا جائے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ علامت ہے کہ جب تک ستارے نکلنے ہیں آسمان سلامت ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعید نجو سما کہ جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان کا آسمان سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز آئے گی یعنی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے لپیٹی جائے گی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ بعدی کہ میں اپنے اصحاب کے لیے اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہوں کہ میں جب تک ہوں صحابہ کرام کی پوری عزت پورا وقار محفوظ ہے لیکن جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابی کے درمیان بھی اختلاف ہوگا اور تھوڑی سی پریشانیاں بڑھیں گی اس کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کرام میری امت کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہیں یعنی کہ جب تک صحاب کرام موجود رہیں گے اس وقت تک عمومی طور پر بدعت کا اور بھی دین کے اندر نت نئی چیزوں کا رواج نہیں ہوگا لیکن جب وہ چلے جائیں گے تو جن فتنوں کا ذکر ہے جو فتنے ہیں وہ پھر رواج پانے لگیں گے اور فتنوں کے فتنے اٹھیں گے اور اختلاف کی ہوا چل پڑے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ویسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا تو جو لوگ منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں تو ان کے ان, ان کے سامنے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ حدیث غلط لگتی ہے تمام احادیث کو چھوڑیں ان احادیث کو لیں جس میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں پیشن گوئی کی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور جس طریقے سے جس طریقے سے پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے احادیث مبارکہ میں آج تک ویسا ہی ہوتے آیا ہے تو آپ پیشن گوئی کے ذریعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تمام حادیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں کیونکہ اگر یہ ثابت شدہ نہیں ہوتی تو جو احداث و بقاع اس کے مطابق ہوئے ہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے حالانکہ حدیث کے خلاف کوئی بھی واقعہ جس کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی آج تک نہیں ہوا ہے اور نہیں ہوگا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے امت کو کچھ نہیں بتاتے تھے وما الا اللہ رب العالمین کی وہی ہوتی تھی رب العالمین کا پیغام ہوتا تھا جو لوگوں تک پہنچاتے تھے ومنک اللہ قلعہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے یہ تو احادیث احادیث بہت ساری ہے ایک ایک احادیث کو اگر گنوایا جائے اس تو بہت ساری سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت میں ہیں الگ الگ ہیں آپ جو احادیث ہیں کتب سطح ہی لے لیں جیسے امام بخاری کی کتاب ہے امام مسلم کی ہے امام ترمیدی کی یہ سب لے لیں تو ان تمام اما نے اور ان کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتاب کے اندر مناقب الصحابہ کر کے باب باندھا کتاب لکھا ہے مناقب الصحابہ ایک چیپٹر ہے اور اس نے پھر الگ الگ صحابی کی جو فضیتیں ہیں ان کو ذکر کیا جیسے حضرتیں کی اور ان کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان کو ذکر کیا اسی طریقے سے حضرت عثمان اس طریقے سے اکثر محدود نے اپنی کتاب کے اندر مناقب الصحبہ کر کے کتاب یا باپ باندھا ہے جس کے اندر تمام احادیث کو جو ان کے شروط پر تھی یا جن کو وہ کت اپنی کتاب میں لکھنا چاہتے تھے ان احادیث کو لکھا ہے تو کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جو صحابہ کے فضائل کو بیان کرنے سے خالی کوئی بھی زمانہ آج تک نہیں گزرا اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا پچھلے درس میں کہ تقریباً تیرہ سو سے زائد کتابیں صحابۂ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت میں اور ان کی سمان حیات اور ان کی ان کے تراجم کو بیان کرنے میں لکھی گئی ہیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں یہ تو چند احادیث تھی اور چند قرآن مجید کی چند آیات تھیں جن کے ذریعے سے صحابہ اکرام کی فضیلت کو میں نے بیان کیا اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام خود صحابہ اکرام کی فضیلت اور عظمت کیسے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کیسے سکھاتے تھے خود صحابہ اکرام چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علی صحابہ فی تمیزی صحابہ میں کہ صاحب اکرام کے تعلق سے ان کی سیرت پر ان کے بعض مرویات بھی ہیں ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بھی ہیں اس کتاب کے اندر اس پر مشتمل ہے یہ کتاب اور بڑی عمدہ کتاب ہے اس میں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بدوی کو لایا گیا جو دیہات میں رہتے ہیں ان کو بدوی کہتے ہیں بادیا کہتے ہیں دیہات کو اور جو وہاں پر رہے اس کو بدوی کہتے ہیں تو ان کو لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. کس جرم میں حجل انصار, انصار جو اکرام خزرج کے تھے جو مدینے کے تھے انہوں نے ان کے حجو بیان کی تھی یعنی ان کی برائی بیان کی تھی یا کہیے کہ ان کے تعلق سے کچھ غلط الفاظ کہے تھے فقال الحم عمر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم تو اس کو پکڑ کر کے لے آئے ہو اور یہ تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو سزا دی جائے لیکن تم لوگ جان لو لولا ان له صحبتا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری ما نہ لفیہ لکفیتکم ولکن له صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے بڑا جرم کیا ہے انصار کی برائی بیان کر کے انصار ہی صحابہ کرام انصار جو صحابہ کرام تھے ان کی برائی بیان کر کے اگر یہ خود صحابی نہیں ہوتے تو پھر اس کو جو میں سزا دیتا وہ بیان سے بہا لیکن صرف اس کی صحبت نے, اس کے صحابی ہونے نے اس کی نے کے ہونے کو سزا سے محفوظ رکھا ہے سزا سے بچا لیا تو آپ خود سوچیں کہ حضرت عادل صحاب عادل صحابی اور جیسے جن کے جیسا عدل انصاف کرنے والا بادشاہ یا خلیفہ کوئی بھی آج تک نہیں گزرا ان کے پاس جب ایک کو لایا گیا جن نے پورے انصار کی برائی بیان کی تھی وہ خود صحابی تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے والی امت کو ایک در ایک پیغام دیا کہ صحابہ صحابہ کی باتیں ہیں آپس کی باتیں ہیں ان کا رب بہت بخشنے والا ہے جن کی برائی بیان کیا ہے وہ لوگ بھی کافی نرم دل ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں ان سے درگزر کرتے ہیں فمن عفا و اسلحہ کی سچی تعبیر ہیں اس لیے اگر ان لوگوں کے درمیان آپس میں کچھ ہو صحابی صحابی کے درمیان اگر کچھ ہو تو ایک دوسرے کا محامہ کرنے نہیں بیٹھنا ایک دوسرے کو غلط ٹھہرانے نہیں بیٹھنا تم ان لوگوں کے درمیان کی لڑائی کو نہیں دیکھنا بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ ان, ان کو کس کی صحبت حاصل ہے یہ کس کے ساتھ ہی ہے چنانچہ حضرت عمر ربدی اللہ نے انہیں چھوڑ دیا کچھ نہیں کہا بس صرف اتنا کہا کہ اگر تم صحابی نہیں ہوتے تو پھر دیکھتے کہ تمہیں کیسی سزا ہے اور آپ دیکھیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال اپنے بیٹے کے ساتھ کہ ایک, ایک بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دوسرے بیٹے ہیں, ان کے عبید اللہ. عبداللہ دوسرے ہیں اور عبید اللہ دوسرے ہیں. عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں آپس میں سوتیلے بھائی تھے عبد ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور محداد ابن السبد رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی آپس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اور آپ کو پتا ہے کہ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے بدری صحابی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت گہرے دوست تھے قریب ہی تھے تو جب پتا چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ان کے بیٹے عبید اللہ نے حضرت مقداد ابن اسد رضی اللہ عنہ کو کچھ کہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی بالحدید لوہے کے ساتھ یعنی چھلی کے ساتھ میرے بیٹے کو حاضر کیا جائے میں ایسی زبان کو کاٹ دینا چاہتا ہوں جس زبان سے صحابہ رسول کو تکلیف پہنچتی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ ہے یا فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ صحابہ کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں حالانکہ خود ان کا بیٹا صحابی ہے لیکن چونکہ بیٹا ہے دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ بیٹے کی محبت بیچ میں آ رہی ہے فیصلہ کرنے کے درمیان میں آ رہی ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چھری بھی لائی جائے میں آج اس کے زبان کو کاٹ دوں گا جس زبان سے اس نے مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے زبان درازی کی چنانچس صحابہ اکرام آ گئے اور بھی جو دیگر اجل صحابہ اکرام بڑے صحابہ اکرام آ گئے اور سفارش کی انہوں نے کافی اصرار کیا کہ نہیں چھوڑ دیں غلطی ہو گئی اور خود مقداد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے رفع دفع ہوا اس قصے کو ابن بتہ نے اپنی کتاب میں اور امام لالکائی نے اپنی کتاب میں اور ابن اثاک نے اور بھی دیگر لوگوں نے اس قصہ کو یا اس اثر کو ذکر کیا تو آپ ان دو روایتوں سے سمجھے جو حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا اثر ہے ایک میں ایک صحابی کو سزا دینے سے اس لیے رکے رہے یا چھوڑ دیا ان کو کیونکہ وہ صحابی ہیں جبکہ انہوں نے خود دوسرے صحابی کو برا بھلا کہا تھا لیکن شرف صحبت اتنی بڑی چیز ہے کسی کا صحابی ہونا اتنی عظیم چیز ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی غلطیوں کو بھی صحابی ہونے کی وجہ سے معاف کیا جا سکتا ہے تو خود صحابی حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ وقت ہیں اور ایک صحابی کی غلطی کی غلطی کو معاف کر دے رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کسی صحابی کی کوئی غلطی پیش کرے تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم لے کر کے دوسروں تک پہنچائیں دیکھو فلاں صحابی نے ایسا کیا فلاں صحابہ کے بارے میں ایسی بات منقول ہے تو میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں سے اکثر یعنی 90 سے زیادہ فیصد روایتیں ریف ہیں جو صحابہ کے مصالب کو یعنی کے عیوب کو بیان کرتی ہیں لیکن اگر صحیح بھی ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے صحیح روایتوں سے بھی اگر ان کی غلطی آ جائے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان غلطیوں کے باوجود رب نے ان سے ردامندی کا اظہار کیا تو تم ضعیف روایتوں کے ذریعے سے صحابہ کی غلطیاں نکالو گے تو ہم کیسے مان لیں گے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اس تعلق سے بھی بات آئے گی اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی گواہی یا فیصلہ ہے کتنا بڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دونوں فیصلہ کہ صحبت جو ہے شرف صحبت جو ہے صحابہ کرام ایک شخص کا صحابی ہونا یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی برابری دنیا کی بڑی سے بڑی فضیدت نہیں کر سکتی بڑی سے بڑی فضیدت اس کی برابری نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین نے عالموں کے تعلق سے اتنی ایسا بیان کیا ہے کہ جو انسان علم کے راستے میں ہوتا ہے اور علم سیکھتا ہے یعنی کتاب و سنت کا اس کے لیے دنیا اور دنیا کے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سمندر میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں تو آپ سوچے کہ ہم جیسے جو گنہگار طالب علم ہیں اور اس دنیا میں جتنے بھی طالب علم آئے اگر مخلص ہیں اپنے علم کے حصول میں تو دنیا کے ہر مخلوق حتیٰ کے پیڑ پودے گھاس پھوس جتنی بھی چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے فرشتے اور سمندر کے اندر رہنے والے تمام جانور مچھلیاں ہمارے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں تو پھر جو طالب علم جنہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے کیا ان کے لیے یہ سب مغفرت کی دعا نہیں کریں گی اور ان لوگ اگر مغفرت کی دعا پوری دنیا کے مخلوق نہ بھی کریں تو رب نے پہلے ہی انہیں معاف کر رکھا ہے اس لیے انہیں رضا مندی کا پروانہ دیا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ہمیشہ اس موضوع کی تجدید ہونی چاہیے اور ہمیشہ اس کو انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے اور اس کا اس کا مراجہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جو محاذ کھلا ہوا ہے فطروں کا کہ صحابہ کرام کی شان کو کم کرو ان کی ذات میں تنقید کرو تاکہ جو جو احادیث کی بنیاد ان کے ان کے کندھوں پر ہے یا ان کے ذریعے سے جو احادیث آئی ہیں ان احادیث کے اندر تانگ کرنا یا اس کا انکار کرنا آسان ہو سکے چنانچہ مصعابن عبداللہ ایک طب تعبی ہے غالباً تو ان سے ایک مہدی خلیفہ تھے اس زمانے میں عباسی خلیفہ تھے انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں یا سب نہ کہ جو لوگ ان کی تنخیص کرتے ہیں یا ان کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے تو عبداللہ ابن مصحب نے کہا ذنا دیکھا زندیق ہے بد دین ہے دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تو اس خلیفہ نے کہا کہ ایسی بات تو کسی نے پہلے نہیں کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یقینا نہیں کہا ہوگا ایسی بات کسی نے بھی پہلے سے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو اسلام مخالف ہیں جیسے یہود و نصارہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے غلطیاں تلاشنے کی کوشش کی تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے یہ بہت پہلے کی بات ہے بارہ سو سال پہلے کی تابعین تب تابعین کے زمانے کی بات تو ان کو نبی کے زمانے میں کوئی کمی یا کوئی غلطی نہیں لگی اور اگر کسی اچھائی کو وہ غلطی بنانا بھی چاہے تو ان کے دل میں جو روب اور خوف اور دبدبا تھا اور نبی کے وقار کی جو حیبت تھی ان کے دلوں میں اس لیے وہی حیبت ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنے سے رو کے رکھی لیکن انہوں نے صحاب اکرام کے تعلق سے بولنا شروع کیا تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ یہ صحابی اچھے نہیں ہیں برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی برے تھے اس لیے ان کے ماننے والے اور ان سے سیکھنے والے بھی برے تو اس لیے لوگ یہ چاہتے ہیں جو صحابہ کرام پر کلام کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں ان کو حدفتان بناتے ہیں ان کے غیوب کو بیان کرتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس راستے سے ہم ڈائریکٹ نبی تک پہنچیں اور پھر اسلام کی جو اساس ہے بنیاد ہے اس کو کھوکھلی کریں اس کو کمزور کریں تو اس لیے کوئی بھی آپ کی مجلس میں یا آپ کسی کی مجلس میں رہیں اور صحابہ کرام کے خلاف اگر کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو آپ اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا رویہ اختیار کریں آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو آپ کا مسکم اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں کیونکہ ایسی مجلس میں آپ نہ بیٹھیں جہاں قرآن کی آیتوں کو ج... جا رہا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت کو جھٹلایا جا رہا ہو کیونکہ قرآن کی آیتوں نے صحابہ اکرام کو عدول بتایا ہے اور ان سے مندی کا اظہار اللہ رب العالمین نے کیا ہے اگر آپ ایسی مجلس میں رہتے ہیں جہاں پر اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہو تو کل قیامت کے دن رب العالمین آپ سے اس کے بارے میں سوال کر سکتا اور ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کی تمام نیکیاں صحابی کی برائیوں کو سننے کے عوض چلی جائیں کیونکہ جب ایمان ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا جیسا کہ ابھی آپ نے تیور دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک معمولی سی بات پر تھوڑی سی کہا سنی ہو گئی تو اپنے بیٹے کے خلاف ایک تیور دیکھیے اور اس کے بعد ایک صحابی کے خلاف جو بادیا دیہات کے تھے ان کے خلاف تیور دیکھئے لیکن صرف صحبت کی وجہ سے صحابی ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو معاف کر دیا گیا اور ابن بتا نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور شخل اسلام نے, رحم اللہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس اثر کوضی اللہ عنہما نے فرمایا لا اصحاب محمد فلا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدكم حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے القدر صحابی ہیں عبادلہ اربعہ میں سے ایک ہیں فقی صحابی ہیں کافی احدیتیں بھی انہوں نے روایت کی ہیں اور جلی القدر خلیفت کے بیٹے بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹے وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے یہ کہ کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرو کسی بھی صحابی کے خلاف کیونکہ تمہارا اور صحابی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا فلاں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک ساتھ اگر ابھی کے حساب سے گھنٹہ ہی کر لیں تو صحابہ کرام جن کے خلاف تم کہہ رہے ہو بول رہے ہو انہوں نے جو اپنی زندگی کا صرف ایک گھنٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے اللہ کی قسم ان کا ایک گھنٹہ تمہارے چالیس سال کے نیک کمل سے بہتر ظاہر سی بات یہ غلو نہیں یہ حقیقت ہے اور عبداللہ ابن عمر اور صاحب کرام جو تھے وہ غلو نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی شان میں کیمن تو حاجی بگویم ایم تم راہ حاجی بگو تم مجھے حاجی کہو میں تمہیں حاجی کہوں میں, میں تمہیں اچھا کہوں بالکل بھی نہیں وہ حق پرست تھے آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کس طریقے سے وہ لوگ ایک, دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کو عمر نہیں المنکر کے کی تلقین کیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کن کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو کہ جن کا ایک گھنٹہ نبی کے ساتھ جو گزرا ہے وہ تمہارے چالیس سال کے عمل سے بہتر تو پہلے ہم اپنے عمل کی خیر منائیں اس کے بعد جا کر کے ہم کسی صحابی کے تعلق سے بولنے کی کوشش کریں یہ تو صرف یہ ہے باقی تابعین کی بات اگر دیکھیں گے تو بڑی ہے چنانچہ ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ہے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں رَجُلٍ مِّنهُم مع صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر صحابہ کرام ان کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے اسلام لانے کے بعد پوری زندگی آپ چھوڑ دیں یہ ایک صحابی کی گواہی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ نہیں کہیں کہ کسی امام کی گواہی ہے وہ ہمارے ہی جیسے تھے کسی عالم کی گواہی ہے بالکل بھی نہیں یہ ان کی گواہی ہے جن کے بہترین ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے چنانچہ سعید ابن زیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی اتنی سی مدت جتنی مدت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گزارا ہو صرف اتنی مدت اس قدر بہتری اور فضیلت سے بھری ہوئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نو علیہ السلام جتنی عمر میں بھی, بھی دے دی جائے اور وہ ساری عمر نو سو سال صرف عبادت کرتے ہوئے گزار دے پھر بھی جو وہ ایک لمحہ یا وہ تھوڑے سے ایام جو انہوں نے نبی کے ساتھ جنگ میں گزارے ہیں جن کے اندر ان کے قدم گرد و غبار کے اندر گرد و غبار سے لپٹے ہیں اور انہوں نے اپنے خون بہائے ہیں انہوں نے جا کر کے وہاں پر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ ایام صحابہ کے کے آپ کے نو سو پچاس سال بھی عبادت کے ان ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو کہا کہ لو خیر من عمل احدکم عمرہ عمرہ نو کیا اگر نلیہ السلام کی جتنی بھی عمر کسی کو مل جائے اور پوری عمر عبادت کرتا رہے تو صحابہ نے تھوڑے سے ایام جو جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں ان کی پوری عبادت ان کے اتنے تھوڑے ایام کی برابری نہیں کر سکتی ہے تو یہ صحابہ کرام کی گواہی ایک دوسرے سے کے تعلق سے ہے اور یہ تو صحابہ کرام کی گواہی تھی اب تابعی کے دیکھ لیں علی نے مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں علیب المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں فم سخب فم سن کہ صاحب اکرام میں جن کو سب سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا جن کو سب سے کم مان لیجئے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایک دن دو دن اس صحابی کے بارے میں بات کریں یا عشر مبشرہ یا اہلِ بدر یا اہلِ احد یا بیعتِ رنوان والے یا فتحِ مکہ والے ان صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ عبدالعی ابن مدینی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا سب سے کم موقع ملا بلکل تھوڑا موقع ملا ان کی فضیلت کتنی ہیں وہ کہتے ہیں ہوا افضل من القرن الذین لم یاروہو جن کو سب سے کم نبی کریم صلی الله عليه وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے جس صحابی کو ان کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر ان کے بعد کے زمانے والے پورے تابعین ان تابعین کا تمام ان تابعین کے نیک اعمال کو جمع کر لیا جائے ان تمام تابعین کے مقابلے میں وہ ایک ادنا صحابی جن کو سب سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے وہ ان تمام تابعین سے افضل اور بہتر ہے تو آپ سوچیں کہ جو آج کے زمانے کے لوگ ہیں جہاں قدم قدم پر گناہ ہے اور جھوٹ شاید ہی کوئی آدمی جھوٹ سے بچے بلکہ جس کے اوپر اللہ کی بہت خاص رحمت ہوتی ہوگی وہی جھوٹ سے بچتا ہوگا اور بھی جتنی برائیاں ہیں رشوت ہیں سودخوری ہیں کتنی برائیاں ہیں اتنی برائیاں کرنے کے باوجود بھی کوئی اگر اپنی زبان کو ناپاک زبان کو صحابہ کرام کے تعلق سے لمبا کرتا ہے ان کے تعلق سے اس زبان سے مغلزات بکھتا ہے تو پھر سوچے کہ صحاب طلما یا اس کے, کے تعلق سے ان کی کیا رائے ہو سکتی ہے اور اگر ان کے اوپر جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لیں گے تو جب وہ اپنے خود صحابی بیٹے کو ایک بڑے صحابی کے خلاف بولنے کے عوض ان کا ان کی زبان کاٹنے پر تیار ہو گئے تو پھر اگر کوئی دوسرا صحابی کے تعلق سے بولتا تو آپ سوچے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ایسے شخص کے تعلق سے کیسا ہوتا یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے فیصلے کی اور عزم و حضم کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی صحابی کے خلاف ایک جملہ بھی بولے ایک جملہ ایک لفظ بھی بولے ہم اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کریں گے جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہ کر دے اور سچی توبہ نہ کر دے اور جب سے بولا ہے سچی توبہ کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی اس صحابی اور تمام صحابہ اکرام کے دفاع میں نہیں گزارے ہم اس کے ساتھ نہ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں نہ ان کے ساتھ رہنے والے ہیں نہ ان کی ہم نشینی اختیار کرنے والے ہیں اگر آپ کے اندر سچی محبت ہے صحابۂ کرام کی تو کیونکہ ان کا ایک ایک قطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور صحابہ اسلام کے دفاع میں گزرا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کا دفاع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اپنا تمام کچھ چھوڑ دیا اپنی خواہشوں کو ہر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا صرف اور صرف دین اسلام کے سربلندی کے لیے کیا وہ اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم مجلسوں کے اندر ان کی عزت کی حفاظت کرے ایک مثال سے بات کو سمجھیں اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے جس کے اندر ہزاروں آئے ہے اگر اس کو پولیس پکڑ کر کے لے جاتی ہے کسی جرم میں تو کیا آپ اس کا دفاع نہیں کریں گے اس کو بچانے کے لیے نہیں جائیں گے اس کو چھوڑوانے کے لیے نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ وہ آپ کے جگر کا خون ہے وہ آپ کا بیٹا ہے جگر کا ٹکڑا ہے وہ آپ کے آپ اس کو بچانے کے لیے جائیں گے لائیں گے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے لوگ اگر پوچھیں گے آپ کے بیٹے کے بارے میں تو آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا ہے آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے اس کی برائی کو آپ چوک چوراہے پر بیان نہیں کریں گے آپ کا بیٹا برا ہونے کے باوجود بھی آپ کی نگاہ میں اتنا اچھا ہے بلکہ آپ کی نگاہ میں اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اسے کئی موقع دیے جائیں کئی موقع دیے جائیں اور اس کو معاف کر دیا جائے تو پھر جن لوگوں کو اللہ نے اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا ان کے دل کی صفائی کو دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ان سے میں ان سے راضی ہوں اور پھر آنے والے لوگوں کو کہا ادا دکرا صحابی فرم میرے صحابی کا کوئی عیب بیان کیا جائے تو بالکل زبان پر لگام لگا لو خاموشی لگا لو اپنی کام کے اندر پردے ڈالو ایک بات بھی صحابہ کے تعلق سے مت سنو یعنی صحابہ کے عیوب کے تعلق سے مت سنو جب صحابہ کرام کو اس قدر مل چکی ہے پھر اس کے بعد بھی ان کے عیوب کو بیان کرنا اور ہمارا مزے لے کر کے ایسی مجلس کو سننا اور اپنی وال پہ اور جو ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں پر اس کو نشر کرنا اور لوگوں سے پوچھنا اس روایت کا کیا حکم ہے تو آپ سوچے کہنا اس اس گرا ہوا ہے صحابہ کے بارے میں جو چیزیں بالکل ثابت نہیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس میں صحابہ کرام کے عیب بیان کیا جا رہا ہے مان لیجئے کہ اگر آپ کے گھر کے کسی خاتون میں بھی کوئی سچا عیب ہو سچا ہے بالکل ثابت ہو کہ یہ عیب ہے اگر میں آپ کے سامنے جا کر کے پوچھوں آپ کے والدہ کے تعلق سے میں نے ایسا ایسا سنا ہے آپ کی بہن کے تعلق سے ایسا ایسا سنا ہے ایسے عیب کا ذکر کیا جا رہا تھا کیا یہ سچ ہے اگر سچ بھی ہو تو آپ کا تیور کیسا ہوگا جب ایک آدمی غلطی کرے وہ آپ کے گھر کا ہو اور آپ اس کے دفاع میں اس حد تک اتر جائیں کہ اس کی غلطی پردہ پوشی کرے بلکہ آپ جھوٹ بولے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو جن لوگوں نے غلطی ہی نہیں کی اور غلطی مان لیا کیا بھی اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا جن کا جن کا رب غفور ہے اور ان کے وکالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو ان کے تعلق سے ہمارے یہ کمزور کام کس طریقے سے ان کی برائیوں کو سن کر کے برداشت کر لیتے ہیں دل میں غیر تو یعنی اور اُٹتی والدین وغیرہ کو اور اپنے اپ کو گالی ملتی ہے تو ہم لڑنے کے لیے مرنے پھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب صحابہ کرام کو جنہوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کر کے اس دین کی حفاظت کی تھی اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تو ہمیں اپنے اسلام کو, کو کا مراجعا کرنے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ صحابہ ہمارا عقیدہ ہیں اور عقیدے میں 19 99 بٹا ایک چلے گا سو فیصد عقیدہ مضبوط چاہیے. سو کا سو اللہ کو قبول ہے اس میں بٹا نہیں چلتا کہ کسی کے پاس نائنٹی نائن فیصد عقیدہ درست ہے ایک میں وہ جان بوجھ کر کے غلطی کرتا ہے بالکل نہیں عقیدے کی اسلام مکمل ہونی چاہیے اور سو کا سو فیصد ہی اللہ رب العالمین کو عقیدہ پسند ہے اور صحابہ کرام ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہیں اس بھی جن علماء اکرام نے بھی عقیدے کے اوپر کتاب لکھی ہے انہوں نے اکرام کا ذکر بالخصوص کیا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں بلکہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کا قول ابھی آئے گا کہ جو لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں بری رائے رکھتے ہیں تم ان کے ساتھ کھاؤ نہیں چھے جائے کہ ہمارا معاملہ ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے معاملات کو ان کے اقوال کو شیئر کرنا نشر کرنا آپ یاد رکھیں کہ وہ جتنا شریک ہیں صحابہ کرام کی برائیوں کو پھیلانے میں اگر آپ ان کے ان کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے اور یقین جانئے کہ اللہ رب العالمین کو نبی کی تکلیف پسند نہیں ہے اگر نبی کو تکلیف ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی تکلیف دینے والا ہو تو بالکل پسند نہیں ہے اور صحاب نام کو تکلیف دینا دراصل نبی کو تکلیف دینا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا اس کے بعد امام ابو عبداللہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی سنتیں ہیں اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ذکر کرنا ان کے محاسن کا ذکر کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے جو ان کی غلطیاں ہیں اس سے رکنا بالکل اس کو بیان نہیں کرنا اس پر اہر سنت والجماعت جماعت کے اتفاق ہے کہ ہم ان کی برائی کو کہیں پر بھی بیان نہیں کریں گے بلکہ ان کے محاسن کو اور ان کی اچھائی کو بیان کریں گے ان کی برائیوں کو بیان کرنے سے رکے رہیں گے جو بیان کرے گا ہم اس سے گوشے اختیار کریں گے دوری اختیار کریں گے اس کے بعد کہتے ہیں فمن اصحاب رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کہ جو صحابہ کلام کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا ان کی شان میں تنخیص کرتا ہے یا ان کے عیب کو بیان کرتا ہے دیکھو فلاں صحابی ایسے تھے فلاں سے ایسی غلطی ہوئی تو اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ کا جملہ سنیے کہ جو ایسا کرتا ہے صحابی کو برا بلا کہتا ہے ان کے عیوب کو بیان کرتا ہے تشتبام کرتا ہے فہو مبتدی ان رافیون ایسا شخص جو صاحب اکرام کے عیوب کو بیان کرتا ہے وہ بداتی ہے رافضی ہے جسے ہم لوگ کی اشیا کہا جاتا ہے دراصل وہ رافضی ہے اور خبیث بھی ہے مخالف مخالف بھی ہے یعنی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے لاق بل اللہ کہ اللہ رب العالمین کو قبول کرے گا نہ اس کے فرائض کو قبول کرے گا یہ امام احمد رحم اللہ کی رائے تھی اس اس تعلق سے روایت بھی ہے اسی جملے سے ملتی جلتی لیکن وہ روایتیں غریف ہیں میں انہی روایتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا جو یا تو صحیح درجے کے ہوں گی یا حسن درجے کے ہوں گی بل ہب ہم سننا کرام سے محبت کرنا سنت ہے بلکہ ایک طاعی نے کہا سنت نہیں فرض ہے صحابہ اکرام سے محبت کرنا یقین فرض ہے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ قربہ اور صحاب اکرام کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ تو ان صحابہ کے قربانیوں کو قبول کر لے ان کے درجات کو بلند فرما ان کے لیے دعا کرنا عبادت ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں ایسا کرنے کا حکم ملا ہے ان کے اقتداء کرنے کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور ان کے نقوش پر چلنا یہ فضیلت کی بات ہے اس امت کے سب سے بہترین افراد صحابہ کرام گزرے ہیں جن میں سب سے اونچا درجہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے پھر, عثمان رضی اللہ عنہ کا پھر عمر رضی اللہ عنہ کا پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی برائیوں میں سے کسی بھی برائی کو بیان کرے اگر کوئی ان کی برائی بیان کرتا ہے اور حکومت شرعی ہے یعنی مسلم حکومت ہے تو سلطان پر یعنی بادشاہ پر حاکم پر واجب ہے کہ ایسے شخص کو ادب سکھلائے سزا دے اسے یا تو جیل میں بند رکھے یا پھر جس سزا کا مستحق ہو وہ اسے دے معاف نہیں کرے نہیں سلح یعفو ہوں جو صحابہ کے تعلق سے زمان درازی کرتا ہے اسے معاف نہیں کیا جائے اسے ادب سکھلایا جائے اسے سزا دی جائے ارتھر سے توبہ بھی کروایا جائے جیسا کہ میں نے کہا و استتی بو توبہ کروایا جا پر ان تاب قبیل منھ اگر توبہ کر لیتا ہے الحمدللہ آئیے صحابہ کا دفاع کیجئے توبہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کی توبہ قبول ہے مرحبا وان ثبت اعاد علیہ العقوبه وخلدہ في الحبس حتى يموت او يراجع اور اگر پھر سے وہ برائی بیان کرتا ہے پھر اس کو جیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے یہاں تک کہ اس کی موت اسی جیل میں ہو جائے یہ علماء کرام کا ان لوگوں کے بارے میں کلام ہے جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں یا صحابہ کے عیوب کو تشتظام کرتے ہیں اور جو جن عیوب کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے انشاءاللہ اس کا الگ الگ سے جواب آئے گا جس کا میں جواب دوں گا در حقیقت یہ لوگ معتضلہ جو لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں معتضلہ خاص کر کے اب رضی اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو اور ان جیسے صحابہ اکرام کے خلاف بولتے تھے ہماری بھی جو ہیں وہ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو اور ان کے ساتھ جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ جو اس وقت اتنے کے زمانے میں جن جیسے فین وغیرہ میں شریک ہوئے تھے ان تمام کو برا والا کہتے ہیں ان میں جو بہت سخت فرقہ ہے خواتین میں ان لوگ کی ان لوگ کی تکفیر بھی کرتے تو جن کے اندر بھی صحابہ کے تعلق سے کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی جن کے دل میں نفرت ہو وہ ان تین فرقے میں سے یا تو خارجی ہوگا یا معتزلی ہوگا یعنی اس سے متاثر ہوگا یا اس کے اصول کو مانتا ہوگا یا پھر رابضی ہوگا یا نہیں تو تینوں کا کاکٹیل ہوگا یعنی ملا ہوا محلت ہوگا مشکل ہوگا اس کے علاوہ اہل سنت کا کبھی یہ طریقہ ہی نہیں رہا ہے کہ کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی جیسا کہ میں نے مثال بیان کی کہ خود آپ کے گھر کے اندر اگر عیوب والے افراد موجود ہیں اور گھناؤنے عیوب ہیں اور ہوں گے بہت سارے گھروں کے اندر جو لوگ خود ایسا بیان کرتے ہیں خود اپنے گھروں کے اندر دیکھیں اپنے اہل عیال کے اندر دیکھیں کتنے عیوب ہیں اور کتنے گھناؤنے عیوب ہیں وہ ان عیوب کی پردہ داری کرتے ہیں حالانکہ حق حق ہے کہ ان لوگوں کے اندر عیوم ہے لیکن پردہ داری کرتے لوگ کے سامنے ان کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو پھر جن نفوس قدسیہ کے اندر کوئی عیب نہیں تھا عیب اس معنی میں کہ وہ فسق و فجور سے ان تمام چیزوں سے پاک تھے صغیرا وغیرہ صغائر وغیرہ ہوتے رہتے تھے لیکن اللہ رب العالمین ان کو معاف کرتا ہے بعض صحابی سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہم ان کی عدالت کا صاحب کرام کبیرہ گناہ نہیں کرتے تھے سغیرہ گنا ان سے ہو جاتا تھا اس بات کو صحابہ اکرام کی فضیلت کو ثابت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم ان کے عصمت کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ معصوم ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے بالکل بھی نہیں لیکن ان سے جو غلطیاں ہوئیں ان کے فضائل کی بنیاد پر ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے معاف کر دیا ہے اس سلسلے میں قول بھی آئے گا جیسا کہ عبداللہ عنہ وغیرہ اور بھی دیگر صحابہ اور علماء اکرام کا قول آئے گا تو ہمارے گھر والے کے اندر ہزاروں عیب رہیں پھر بھی وہ ہماری نگاہ میں اچھے ہوتے ہیں ہمارے قریب ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھا ویوہار اچھے معاملات کرتے ہیں لیکن صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم اجمعین ایب سے تھے اور ان کے ان, ان کے ہاں بس تھوڑی سی اگر لڑائی ہے اور آپس کی جو فلش ہے اس کو ہم اتنا بڑا بناتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو معیار بناتے ہیں کہ جو فلاں کو برا سمجھے سمجھ لو وہ اچھا اسلام ہے ایک صحابی صحابی ہیں جیسے معاوی رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی برا نہیں سمجھتا ہے تو بعض لوگوں کے ہاں اس کے اسلام میں کمی ہے خود مسلمانوں میں سے یا رابضیوں میں سے نہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے نمودار ہوئے ہیں تو جو صحابہ کے تعلق سے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس, کے اس کو ایمان حالت صحیح سے نصیب نہیں ہوئی ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد ابن سلما نے ایوب سختی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا من احبا ابا بکر فقد اقام الدین جس نے ابو بکر رضی اللہ عبت کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کیا یا ان سے محبت کی فقط اودبیل راستے اس کے لیے واضح ہو گئے اس نے راستے کو واضح کیا اور جو عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا یقیناً اللہ رب العالمین اسے نور عطا کرے گا جس نور کے ذریعے سے وہ شرک بدعت کی ظلمتوں کا خاتمہ کرے گا اور جو علی رضی اللہ عنہ سے جس نے محبت کی اس نے عروت کو, یعنی لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑا ومن خال ومن ال... مقصود یہی ہے یہی جملہ ہے کہ ومن قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط من النفاق فقط بری من النفاق, النفاق کے جو اچھی رائے رکھتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں تمام صحابہ اکرام کے بارے میں جس کی رائے اچھی ہو اس میں مطلب کہ وہ منافق نہیں ہے تمام صحابہ کے بارے میں بہت ہی وہ بچ کر کے ہمیشہ احتیاط کے ساتھ کہتا ہے کہ تمام کے بارے میں اچھی رائے ہماری ہے کیونکہ اللہ نے کہا وک الواد اللہ علیہسن ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو جس سے جنت کا وعدہ ہے ہم ان کے بارے میں ان کی غلطیوں کے بارے میں کون ہوتے ہیں بولنے والے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس مطلب کہ وہ منافق نہیں ہے اس کے بعد امام عوضائی کہتے ہیں کہ لا تذکر احدا من اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر ولا اعاد من امتک کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کا بھی اگر ذکر کرو تو خیر کا ذکر کر سکتے ہو بہتر بات کا ذکر کر سکتے ہو ان کے اچھائیوں کو ان کے خوبیوں کو ان کے محاسن کا تذکرہ کر سکتے ہو ان کے عیوب کا تذکرہ نہیں کر سکتے ہو وَإِذَا, سمع وَإذا سَمِعَتَ أَحَدًا يَقَعُ فعم من اگر کسی کو سنو کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک میں بھی کسی ایک کے تعلق سے بھی برائی بیان کرتا ہے تو یقین جانو کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس صحابی سے میں اچھا ہوں اس لیے مجھے یہ حق ملا ہے کہ میں اس کی برائی بیان کروں یہ امام ازائی رحمہ اللہ بڑے فقیر شام کے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو سنو کہ وہ کسی صحابی کی برائی بیان کر رہا ہے تو اس بات کو جان لو کہ یہ آدمی برائی بیان کرنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں فلاں صحابی سے اچھا ہوں اس لیے تو اس کو حق ملا ہے کہ وہ ان کی برائی بیان کرے ورنہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ہم صحاب کرام کے صرف اچھائیوں کو بیان کریں گے برائیوں کو بیان بالکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے صرف اچھائیوں کو بیان کرنا اس بات کا اس بات کو بالکل مستلزم نہیں ہے کہ صحابہ اکرام معصوم تھے ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن ان کی غلطیوں کی معافی بھی قرآن مجید کی آیتوں سے واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتا ہے جن کے پاس کبائر گناہ ہوں بڑے بڑے گناہ ہوں ان کی رضا مندی قرآن مجید میں نازل نہیں کر سکتا ہے تو جیسا کہ آیتیں گزری اور یہی تمام امہ کا اور علماء کرام کا عقیدہ ہے اور امام ابو جعفر طاوی رحمہ اللہ حنفی عالم بڑے محدود تھے وہ کہتے ہیں مدہب الاامی یعنی ان کے دونوں ساتھی ان کے دونوں شاگرد ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم محمد ابن الحسن الشیبانی یعنی یہ جو عقیدہ ابھی بیان کر رہے ہیں امام تحابی وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا اور امام ابو یوسف کا اور امام محمد رحم اللہ جمیان کا ہے کہ ان کا کہنا تھا نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحاب سے ہم محبت کرتے ہیں وَلَا نفرت احد منهم اور ہم غلو نہیں کرتے ہیں ان کی محبت میں جس منزل کے جتنے, جتنے جت جو ان کو قدر و منزلت ملی ہے مجھ سے بہت اونچا نہیں کرتے ہیں اور اس سے بہت نیچا بھی نہیں کرتے ہیں ولا نت من اہدم منہم اور ان میں سے ہم کسی سے تبرہ بھی نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے ونو بغید میں جو کسی ایک صحابی سے بھی نفرت کرتا ہے یہ عقیدہ امام صحابی بیان کر رہے ہیں یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ امام یوسف امام محمد رحم اللہ جمیین کا ہے کہ جو ایک صحابی سے بھی محبت کرتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس سے جو ایک صحابی سے بھی اگر نفرت کرے گا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس سے بھی نفرت کریں گے ولا نترحم اللہ بکیم اور صحابہ اکرام کا ذکر ہم صرف اور صرف خیری کے ساتھ کریں گے جو ان کی غلطیاں تھیں ان سے ہم بالکل صرف نظر کریں گے اللہ رب العالمین کے سپرد کریں گے کیونکہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں اور اس کے بعد جو جملہ کہتے ہیں امام تحاوی رحمہ اللہ کے امام ابو یوسف امام محمد اور ان کے امام جو تھے امام ابو حنیفہ رحم اللہ جمیان کا کہنا تھا وحبین و امان احسان کہ صحابہ نام کی محبت دین ہے ایمان ہے اور احسان جو بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے عمل کا جیسا کہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو یہ کہ درجہ ہے انسان جب عمل کرتا ہے اپنے عمل کے اندر کافی مخلص ہوتا ہے تمام تر انشغال سے مشغول کرنے والی چیزوں سے بالکل الگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف توجہ دے کر کے عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے اندر وہ چیز ہوتی ہے میں امام ابو حنیف رحم اللہ کا کہنا ہے کہ صاحب کرام سے محبت دین کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے اور ان سے نفرت کرنا کفر ہے نفاق ہے دغیان ہے ان سے نفرت کرنے والے کے اندر یا تو کفر چھپا ہوا ہے یا پھر وہ منافق ہے یا پھر بہت بڑا آسی ہے جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے تقریباً ٹائم ہو چکا ہے گرچہ پانچ پچیس تک ہے لیکن نماز شاید پانچ پچیس میں کھڑی ہوتی ہے تو وہاں جبیل کے اندر جبیل دہابا سینٹر کے اندر یا پورے شہر جبیل کے اندر تو اس لیے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اللہ عدالت صحابہ کے تعلق سے بات ہوگی اور اس پر کچھ بات آئے گی پھر ان کے تعلق سے جو اعتراضات ہیں بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ لوگ تو منافق بھی تھے کچھ لوگ ان کو گالی بھی دیتے ہیں کچھ اور اس کے لیے کافی دلیلیں پیش کرتے ہیں تو ان تمام دلائل کو آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ رکھا جائے گا اور کیا صحابۂ کرام میں نوزب اللہ کوئی منافق بھی تھے جو صحابی بھی ہو منافق بھی ہو اگر کوئی کہ میں نے دیکھا ہے ایک گلاس میں کہ آگ بھی ہے پانی بھی ہے آگ بھی جل رہی ہے پانی بھی جل رہی ہے اوپر میں آگ ہے نیچے میں پانی ہے تو یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے یہ بات اس کو کہتے ہیں اجتماع الن یہ اجتماع الدید اجتماع النقید ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابی بھی ہو اور منافق بھی ہے باللہ جیسا کہ بعض ہم،, ہم،, ہم ہمارے ہندوستان کے بعض لوگوں نے کہا جس میں سلمان ندوی بہت آگے آگے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بعض صحاب منافق ہے تو اس تعلق سے ان تفصیلی بحث آئندہ ہفتے درس کے اندر پوری تفصیل آئے گی اور ایک ایک دلیل کو انشاء آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کتاب و کی روشنی میں علماء اور جو مشترین محدتی گزرے ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھوں کو صحابت سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اور صحابہ اکرام جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمابرداری کرتے تھے ویسے ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبے فرمابردار بنا دے اور جس طریقے سے انہوں نے دین کا دفاع کیا خود انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کا دفاع کیا اسلام کا دفاع کیا ویسے ہی ہمیں اسلام کا دین کا صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا بنا دے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان کا زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے جواد اللہ علیہ الکریم الرحیم والسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ اللہ شیخ محترم خرض خیر فرمائے انہوں نے احادیث اور علماء سلف کے اقوال کی روشنی میں صحاب کلام کے تعلق سے جو صحیح منحج ہے صلاح صالحین کا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقید اور منحط پر قائم رکھیں اور یاد رکھیں کہ ایک صحابی کی تنقید تمام صحابہ کی تنقید ہے ایک صحابی کی توہین تمام صحابہ کی توہین ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی توہین تمام انبیاء کی توہین ہوتی ہے قرآن کی ایک آیت کے انکار تمام آیتوں کا انکار ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صحابی کی توہین تمام صحابہ کی توہین ہے. صحابہ بڑے مقدس لوگ ہیں بخشے بخشائے لوگ ہیں جنت کا وعدہ کی اللہ حرب الامے ان کے لیے اس لیے ہمارے سینوں کو اپنے سینوں کو ہمیں ان کے تعلق سے پاک و صاف کرنا چاہیے قرآن میں جہاں بھی مومنین محسرین مخلطین اور اس طریقے سے مستحرین اور اس طرح کے جو بھی نیک القاب اور اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں مفلحون فائزون کامیاب ہوگئے وہ سب کے سببراز سابق رضی اللہ تعالیٰ علیہ اور اس لسٹ میں اور اس گروہ میں شامل ہیں تو اللہ حرب العامین ہمارے اسینوں کو پاک صاف رکھے ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عامر ابلا عالمین اور اللہ تعالی شیخ محترم کو خیرتہ فرمائے اور ان اللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہماری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو عام کریں زیاد زیادہ زیادہ آپ لوگ شرکت فرمائیں تاکہ یہ صحیح منہجر صحیح بات کتاب و سنت کی آپ لوگوں تک پہنچ سکے چورن بیچنے والے دنیا کے اندر بہت لوگ ہیں جی ہاں اور بہت ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اے, کتاب و سنت کا نام بھی لیتے ہیں لیکن کتاب و سنت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں الحمدللہ اس پلیٹ سے آپ کو صدای حق سنائے سنواتے ہیں اور صرف شالحین کے عقید و منحج جس کے اندر ہی ہمارے لیے نجات ہے اور اس کو اپنانے ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے الحمدللہ ساری باتیں یہاں سے آپ سنتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کا ترجمان بنائے صرف شالین کے عقید و منحص پر قائم رکھے کیونکہ اسی کے اندر ہمارے نجات ہے انشاءاللہ آنے والے جمع... جمعہ کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ